ان نے گزشتہ دو نشستوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا کہ منوحد اللہ تعالیٰ وکفر اب ماء ابونی ہر مالح ودم و حساب ہو اللہ ازا وجل جس نے اللہ سمتعیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا جس جس کو پوجا جاتا ہے اس کا انکار کیا تو اس کے جان و مال حرام ہو گئے یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے اس پہ ہاتھ ڈالنا بے جا حق حرام ہو گیا اور وہ حساب ہو اللہ عزا وجل اور اس کا حساب اللہ عزا وجل کے ذمہ تو آج اسی حدیث کی روشنی میں بھی اور مزید بھی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جو ایک اعتبار سے اسی مفہوم کو ادا کرتی ہے اس کی روشنی میں تھوڑی سی بات کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ حتب و حریر و عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں بہت سی کتبِ احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رضوان علیہ مجموعین ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ اٹھ کر نکلے ہم سے چلتے چلتے اتنا دور چلے گئے کہ نگاہوں سے اوجل ہو گئے اور اس کے بعد کافی دیر گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے تو ہم لوگ پریشان ہوئے اور ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں کسی نے آپ کو کوئی گزند کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو اے تبرے کے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اور پھر پیچھے پیچھے باقی صحابہ بھی آئے کہتے میں چلتا گیا چلتا گیا اس سمت میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور دور نظر نہیں آئے یہاں تک کہ میں چلتا چلتا ایک باغ کی دیوار تک پہنچ گیا اور میں اس باغ کے اندر گھسنے کا رستہ تلاش کرتا رہا مجھے اس میں کوئی دروازہ نہیں ملا بلاخر ایک جگہ پہ چھوٹا سا سوراخ ملا دیوار کے اندر تو میں اس کے اندر سے آپ فرماتے ہیں کہ میں لومڑی کی طرح چھوٹا سا ہو کے اس میں سے گھس گیا اور میں باغ کے اندر گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک کونے میں غالباً کنویں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنے کی وجہ دریافت فرمائی میں نے بتایا کہ آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے تو ہم سب پریشان ہوئے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو اپنی دونوں جوتیاں بطور نشانی عطا فرمائیں اور کہا کہ باہر جاؤ اور اس دیوار کے پار جس جس کو ملو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اسے اس جنت کی بشارت دے دو تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا وہ دونوں جوتے بغل میں دبا کے خوشی خوشی باہر روانہ ہوا تو رستے میں ہتمر رضی اللہ تعالیٰ مل گئے حتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اور میں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس طرح فرمایا ہے کہ جس کو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے جو کوئی اس کو جنت کی بشارت دے گا تو حرتم ہاں رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو زور سے ان کے سینے کے وسط میں ہاتھ مارا جس سے وہ اپنی پشت کے اقبال پیچھے گر گئے تو, تو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اٹھ کے الٹے پاؤں تیزی سے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم طرف روانہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچا تو میں رونے کے قریب ہو چکا تھا اور روحان سی آواز میں, میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تو آپ کی یہ بات پوری کرنے گیا لیکن رستے میں عمر رضی اللہ ملے اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور اتنے زور سے مارا کہ میں گر گیا تو پیچھے صحت عمر رضی اللہ السلام ابھی پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو منع کیجئے جانے سے اس لیے کہ اگر لوگوں کو آپ نے یہ بات کہی تو لوگ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ اس پر تقیہ کر کے عمل کرنا چھوڑ بیٹھیں گے اور صرف لا الہ الا اللہ کی زبانی گواہی کو کافی سمجھیں گے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یا تائید كرتے ہوئے خاموشی اختیار فرمائی اور بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ادب غریرہ کو بول کر روک دیا اور کہا کہ مت جاؤ عمر رضیر العنہ صحیح فرما رہے ہیں اس سے صحابہ کا آپس کا لطیف تعلق بھی معلوم ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی شخصیت کا نقشہ بھی سامنے آتا ہے اور حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان بھی ان کا ایک روب تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا جو مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے کو جو احترام و مقام دیتے ہیں وہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اور اس دین کے مزاج کو کتنی عمدگی اور گہرائی سے سمجھتے تھے اور کتنے مواقع پہ ایسا ہوا کہ آپ کی رائے کی تصدیق یا اللہ سبحانہ صنع نے وہی فرما کر اور یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فیل سے فرمائی تو صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے تعلق کے علاوہ جو بات اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک پھر لا الہ الا اللہ وہ بنیادی پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے متعدد روایات ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے والے کو جنت کی بشارت دی پچھلی حدیث کے اندر بھی ہم نے یہی بات پڑھی لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی دیکھا اور یہ کہ اس کے دو پہلو ہیں توحید کا اقرار اور غیر اللہ کا انکار تو جس نقطے کے اوپر آج تھوڑی سی بات مطلوب ہے کہ یہ جس پہ کل بات شروع ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی موضوع لا الہ الا اللہ تھا توحید وہ بنیادی موضوع ہے جو انبیاء کی دعوت کے درمیان مشترک نقطہ ہے اور میں نے کچھ آیات بھی کل ذکر کی کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب نے بیا یہی دعوت لے کے آئے اور سورہ نو میں اس طرح آتا ہے کہ حد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسلّومی ہی قبل بنا لیں قالیہ قومی انی لقم ندیر المبین آپ نے کیا فرمایات نوریہ السلام کچھ اپنی قوم کی طرف بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میری قوم انی لکم ندی مبین میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا خبردار کرنے والا ہوں کیا پیغام لے کے آیا ہوں انے ابو اللّہ و تقوی اون اللہ کی عبادت کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری عطات کرو تو یہ وہ پیغام ہے جو انبیاء لے کے آتے تھے اللہ کی عبادت کا پیغام اور اللہ کے ساتھ باقیوں اللہ کا خوف کرتے ہوئے شرک چھوڑنے کا پیغام اور اللہ کے جو احکامات رسول انبیا لے کے آ رہے ہیں ان احکامات کی اطاعت کرنے کا پیغام آج بھی بنیادی موضوع دعوت ہر اس شخص کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر ہے اور آپ کی دعوت کو آگے لے کر اس دنیا تک پہنچا رہا ہے آپ کو امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے بنیادی موضوع دعوت یہی ہے اور اس کے اوپر مولانا سرفراز خان صفتر صاحب کی ایک تصنیف ہے گلدستہ توحید اس کے اندر بہت عمدہ آپ نے موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے اور قرآن کے دلائل سے یہی بات دکھلائی ہے کہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ الا اللہ تھا اور اسی طرح سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فضل القرآن کے اندر بھی بہت خوبصورتی سے اثری حالات سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ کیسے آج بھی ایک بندہ مومن کی اور ایک دینی تحریک کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی ہونا چاہیے ہے تو یہ وہ بنیادی موضوع دعوت ہے کہ جس سے چمٹے رہنے کی اور جس کو دانتوں سے تھامے رکھنے کی ضرورت ہے اور جس طرح کہ عرض کیا قرآن نے بہت وضاحت سے یہ بات واضح کی کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نے بھی یہی دعوت دینی ہے جیسے کہ آتا ہے قرآن میں کہ کُلحد ہی سبیلی کہہ دیجیے نبی صلی اللہ و سلّم یہ میرا رستہ ہے ادو اد اللہ میں دعوت دیتا ہوں کس طرف اد اللہ اللہ کی طرف علا بصیرت بصیرت کے ساتھ کون انا و من تبانی میں بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ تو جو جو میری اتباع کرتا ہے میری امتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو دعوت کا بنیادی نقطۂ یہ ہے اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت میں بھیجا دا این اللہ ہی, ہی اللہ کے اذن اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا تو یہ بنیادی دعوت ہے اللہ کی طرف دعوت دینا اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا یہ وہ پیغام ہے جو انبیاء لے کر آئے ہیں اور یہ وہ پیغام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں نے بھی دنیا تک قوت کے ساتھ پہنچانا ہے تو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں دینی تحریکات و تنظیمات موجود ہیں ہمارے اپنے خطے کے اندر اگر سینکڑوں نہیں تو دسیوں دینی تحریکات و تنظیمات موجود ہیں لیکن بحثیت مجموعی یہ جس طرح شریعت نے باقی چیزوں کے آداب و احکام سکھلائے اور اس کے نہ صرف ہدف دیا بلکہ اس ہدف کو پورا کرنے کا طریقہ بھی پورا بتلایا اسی طرح دعوت کے حوالے سے بھی شریعت نے کچھ آداب سکھلائے ہیں کچھ اصول دیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر پھر دعوت دینی ہے لیکن افسوس کے دینی تحریکات تو موجود ہیں لیکن دعوت کیسے دی جانی چاہیے دعوت کا موضوع کیا ہونا چاہیے دعوت کے شریع آداب کیا ہوتے ہیں اس موضوع کے اوپر کچھ بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا اور یہ موضوع اس طرح سے زندہ نہیں ہے حتیٰ کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر بھی یہ تین چار موضوع ایسے ہیں کہ جو ہماری اجتماعی زندگی اور ہماری اجتماعی معاشرت اور دین کے احیاء کے لیے ناگزیر موضوعات ہیں لیکن ان پہ انتہائی یا سرسری انداز سے گزرا جاتا ہے اور یا سرے سے وہ موضوعات نصاب میں موجود نہیں ہیں تو جہاد کے احکام ہیں وہ بھی نہایت کم وقت میں نہایت تیزی سے اس کے اوپر سے گزر جایا جاتا ہے اسی طرح امر بالمروف اور نئی منکر کی اہم عبادت ہے جو اس پہ معاشرے کی صلاح کا دار و مدار ہے اس کے بھی احکامات ہمارے ہم مفقود ہیں بہت نادر کوئی تحریر ملتی ہے جو اس موضوع پہ بات کرتی ہو اسی طرح دعوت اللہ دعوت و تبلیغ کے احکامات ہیں تو دعوت و تبلیغ کا عمل تو جاری ہے مختلف صورتوں میں لیکن اس کے احکامات کے اندر جو شریع آداب شریعت نے بتلائے اس کے اوپر نہ تحریرات زیادہ ملتی ہیں نہ زیادہ کام ملتا ہے نہ وہ ہمارے نصاب کے اندر وہ چیز موجود ہے تو اسی طرح سیاست شرعیہ کا باب ہے پورا باب ہے جو باب زندہ ہوگا وہ کہیں مرتب ہوگا تو اس کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کی جائیں گی لیکن اس پہ بھی آہستہ, آہستہ آہستہ اب کچھ کام شروع ہوا ہے مولانا آزاد اقبال صاحب کی کتاب ایسی کچھ دیگر کتابیں سامنے آئی ہیں لیکن بحثیت مجموعی یہ موضوع بھی ہمارے نصابوں سے بھی غائب ہے اور ہمارے ہماری علمی فضا سے بھی غائب ہے تو دعوت کے سے بھی بھارے بھائیوں عرض یہی ہے کہ دعوت کے اصول و آداب کا جو موضوع ہے اس میں ایک اساسی چیز یہ ہے کہ دعوت کا موضوع کیا ہونا چاہیے تو دعوت کا موضوع ہم نے خود نہیں طے کرنا دعوت کا موضوع اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دیا جیسا کہ آیات آپ کے سامنے بیان کی اس کے اندر دو بڑے انحراف آئے ہیں انہوں نے کہا دعوت کا بنیادی موضوع توحید اور پھر توحید ہی سے آگے پھوٹتی ہوئی دو شاخے ہیں آخرت اور رسالت یہ تین موضوعات ہیں توحید آخرت رسالت کے جو کسی بھی دینی تحریک کی بنیادی دعوت ہونی چاہیے ہیں اگر وہ دعوت اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر دی جا رہی ہے تو وہاں بھی دعوت ہوگی بنیادی طور پہ توید ہی کی اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی ہاں فرق یہ ہوگا کہ چونکہ وہ ماشاء اللہ و محمد رسول اللہ کو تسلیم کرتا ہے اس لیے اس کو اس کے تقاضے پورے کرنے کی طرف دعوت دی جائے گی اور اس کے تقاضوں کی یاد دہانی کے لیے دعوت دی جائے گی اس کا مفہوم اس کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا جائے گا دعوت کا بنیادی محور یہی ہوگا اور اسی طرح عالم کفر کو دعوت دینے کے اعتبار سے بھی بات ہے تو اس کے ساتھ بھی بنیادی دعوت ہماری یہی ہوگی اس کو بھی انہیں بنیادی محوروں کی طرف دعوت دی جائے گی توحید اور اس کی دونوں شاخیں سالت اور آخرت تو دو بنیادی انحراف محسوس ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں آئے اور موضوع دعوت تبدیل ہوا ایک انحراف ان جماعتوں کے اندر آیا کہ جو سیاست کے اندر جمہوری سیاست کے اندر اتری اور اس کی وجہ سے انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کی دعوت ان کی دعوت کے اندر یوں گل مل گئی کہ ان کو خود احساس بھی نہیں ہوا اور دینی جماعتیں ہوتے ہوئے ان کا پورا موضوع دعوت آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے کہیں اور نکل گیا تو ایک انحراف ان کے اندر آیا اور ایک انحراف ہمارے عمومی دینی فضا کے اندر موجود ہے وہ انحراف یہ ہے کہ ان اصولی باتوں کی طرف دین کے ان بنیادی عقائد کی طرف دعوت دینے کی بجائے فروئی مسائل کے اوپر اور مسلکی مسائل کے اوپر دعوت دی جانے لگی اور اس کے گرد پورا جو ایک منہج جو ہے وہ کھڑا کیا گیا اگر اس نقطے سے آغاز کریں تو میں نے بہت عرصہ قبل مولانا سید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی تھی آپ اس مسئلے کے اندر بہت وضاحت سے بات کہتے تھے جہاں پہ ایک طرف تقلید کے دائید تھے اور اس کے اوپر مضبوطی سے کھڑے تھے وہیں پہ آپ اس کے اوپر بھی مضبوطی سے قائم تھے کہ اس چیز کو فقہی مذہب کو دعوت کا موضوع نہیں بننا چاہیے اور لوگوں کو اپنے مسئلے کی طرف بلانے کے لیے دعوت دینا اور اس کے اوپر زندگیاں گزارنا اور کھپانا کہ زندگی کسی ایک مذہب کی دوسرے مذہب کے اوپر کسی ایک فقہی مذہب کی دوسری فقہی مذہب کے اوپر فوقیت تو برتری ثابت کرنے میں گزر جائے اس کو آپ حرام تک کہتے تھے اور ابھی چند دن قبل جو ہے وہ مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ایک کتاب اسی موضوع کے تقریر و اشتہار کے حوالے سے کسی عالم نے ندوا کے آپ کے اقوال اور اقتباسات جمع کیے تو اس کے اندر بھی آپ نے یہی بات لکھی ہے بالکل وضاحت سے لکھی ہے جس سے دل کو مزید شرِ صدر اس پہ حاصل ہوا کہ آپ لکھتے ہیں کہ دین کا اصل جس چیز کی طرف دعوت دینی چاہیے ایک مسلمان کو وہ دین کے وہ متفق علیہ اصول ہیں بنیادی عقائد وہ حواضح متفق علیہ حلال و حرام کے جس کے اوپر اس امت کا اتفاق ہے اس کی دعوت دی جانی چاہیے جہاں تک فقی مسائل کا تعلق فروعی فقی مسائل کا تعلق ہے جس میں علماء و امّہ اختلاف کرتے ہیں وہاں میں اس پہ اتفاق کو کافی سمجھتا ہوں کہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے متبین کو اتنی بات دکھا دی جائے کہ کیا دلائل ہیں ان کا مجمل تعارف فلاں رائے اگر اختیار کی ہے امہ نے تو وہ کس دلیل کی بنیاد پر اختیار کی ہے تو کہتے ہیں اس سے آگے جانے کو اور اپنے مسلک کی برتری دوسرے مسلک پہ ثابت کرنے کے لیے کتابوں کی کتابیں لکھنے کو اور اس کے اوپر مناظرے اور مباحثے کرنے کو اس کو میں جائز نہیں سمجھتا اس کو میں درست نہیں سمجھتا اس لیے کہ اس سے دوسرا اما کی بھی تنخیص لازم آتی ہے اور اس سے دعوت کا موضوع بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا تھانوی صاحب کا یہ کال پڑھ کے مزید بھی اطمینان ہوا اس مسئلے کے اوپر کہ یہ ہماری دعوت کا موضوع نہیں ہونا چاہیے ہماری دعوت جو ہے وہ ان موضوعات سے اب نکل آنی چاہیے ویسے نہ بھی نکلتی تو کم از کم مرحلے کی نزاکت کا احساس کر کے نکل آنی چاہیے کہ یہ وقت نہیں ہے کم از کم اگر ویسے بھی نہیں ہے یہ دعوت کا موضوع لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے اصحاب علم اپنی محنتیں اور اپنی قوتیں اس پر صرف کر رہے ہوں اور ہمارے عام نوجوان بھی دین کے بعد کی طرف پھرنے کے بعد اپنا پورا زور انہیں مسائل کے اوپر لگا رہے ہوں کہ اطراوی آٹھ ہے یا بیس ہے رفایہ دین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آمین اونچی ہونی چاہیے یا آستہ ہونی چاہیے پاؤں جڑنے چاہیے یا نہیں جڑنے چاہیے اس کے اوپر دس درج جلدوں کی تصنیفات سامنے آ رہی ہوں اس کے اوپر دنوں کے دن مہینوں کے مہینے سالوں کے سال گزر رہے ہوں اس کے اوپر مناظرے اور ایک دوسرے کے نکاح باتل ہونے کے چیلنج جا رہے ہوں اگر کوئی اس کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے یقیناً پھر وہ دین کو نہیں سمجھ پایا ایک علمی دائروں میں اہل علم کے مابین باوقار علمی دلائل کے ساتھ ان موضوعات پہ بات ہو یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے لیکن اس کے اوپر جتھے بندی ہو اس کے اوپر ففرق بازی ہو اس کو موضوع دعوت بنایا جائے ایک دینی تعلیم کے ایک نصاب ایسا ہو جس سے لوگ باہر نکلیں اور اس تیار ہو کے باہر آئیں یا ایک ماحول ایسا جس سے تیار ہو باہر آئیں تو وہ اس پہ قائل ہوں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کو دوسرے مسلک کے اوپر اور اپنی فقہ کو دوسرے فقہ کے اوپر برتر ثابت کرنا ہے تو یہ رویہ کسی کی طرف سے بھی سامنے آئے دونوں تینوں فریق جو موجود ہیں ہمارے خطے کے اندر اس میں سے کسی کی طرف سے بھی یہ رویہ سامنے آئے تو وہ رویہ درست نہیں ہے اور اس سے ہٹ کے دعوت کے اس اصل موضوعات کی طرف واپس آنا چاہیے جو انبیاء کی دعوت کے بنیادی موضوعات ہیں اور جن کی اس وقت اس امت کو شدید ضرورت ہے اس لیے کہ امت کا نوجوان اس کو سیکولرزم کا درس پڑھایا جا رہا ہے اس کو دینیت کا درس پڑھایا جا رہا ہے اس کو جمہوریت کا کفری عقیدہ اسلامی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس کو سود کو اسلامی شکل میں اور اسلامی ہیلوں کے کے ساتھ اس کے سامنے حلال کر کے پیش کیا جا رہا ہے یعنی اس کے محکم جو فرائض ہیں اس کو اڑانے کی اور اس سے اس کو ہٹانے کی کوشش محکم جو حرام ہے اس میں مبتلا کرنے کی کوشش اور اساسی عقائد ہیں اس کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل سائنس کی شکل میں پورا کفری عقائد و فلسفوں کی ایک تومار اور بھرمار ہے کہ جس سے آپ کہ کتنے ہی نوجوان سالانہ گزر رہے مختلف یونیورسٹیوں سے جو ان کے پورے پورے عقیدوں کو ہلا کر دیتی ہے لیکن کوئی نہیں ہے جو اس کے اوپر کھڑا ہو ان موضوعات کو پڑھے ان کا کفر و دجل واضح کرے اور امت کے نوجوانوں کو بتائے دلائل کے ساتھ سمجھائے عقلی و قلبی دلائل کے ساتھ قرآن شرعی دلائل کے ساتھ کہ ان میں کیا خرابی ہے اس کے اندر کہاں کہاں تمہیں تمہارے دین سے ہٹایا گیا ہے تو اس نسل کے اندر یہ اعتماد بھرا جائے کہ وہ اپنے دین پہ فخر کر کے کھڑی ہوتی ہو وہ کفر کے اس طوفانی آنی جو ہے آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہو اس نے ان دلائل سے مسلح اور لیسو جس سے وہ سب کا سامنا کر سکے اس پہ کام کرنوائے لوگ کہاں ہیں رینڈ کورپوریشن پانچ پانچ سو صفحے کی ریپورٹ نکالتی ہے اسلام کا سیول ڈیم, ڈیم, ڈیموکرائٹک اسلام تقریبا 500 سو کی ریپورٹ ہے ایک اور ریپورٹ ہے جو پوری ڈیڑھ سو کی رپورٹ ہے جو صرف جس کا مقصد یہ ہے کہ کیسے متبادل اسلام پیدا کیا جائے اسلام کا ایک نیا نسخہ جو ہے وہ تیار کیا جائے ہماری طرف سے کتنے صفے نکلے ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے کتنے لوگ نکلے جنہوں نے اس طوفان کے آگے بند ماننے کی کوشش کی جس نے سرمایہ دارانہ نظام کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا اور جس نے اس امت کے بنیادی عقائد پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کام کرنے کی کوشش کی تو جو لوگ کر رہے ہیں اللہ نے جزائ خیر دے لیکن وہ آرٹے میں نمک کے برابر ہیں اللہ شیخیمن کو جو خیر دے جنہوں نے فرسان تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے اس کا ایک بہت بڑے حصے کا حق ادا کیا لیکن اس یہ تو اتنے بڑے موضوع ہیں کہ جس کے لیے امت کی علماء کو بحثیت مجموعی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے لیکن یہ کام تاحال باقی ہے اور یہ اس کا سبب کیا ہے دعوت کا موضوع تبدیل ہو چکا ہے آپس کے فروئی مسائل نے ایسا جکڑ لیا ہے اور اپنے اپنے تبین کو اپنے پیچھے چلانے کی حرس نے ایسا جکڑ لیا ہے کہ اس چکر میں امت بطور امت دین سے ہل جائے اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ان حساسی کفریات جو ہمارے معاشروں میں پھیل رہی ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ان جزئی اور فروئی مسائل میں حال یہ ہے ایک ایک جز کے اوپر درجنوں بلکہ بعض کو کہنے کا جلدوں کی جلدیں لکھ دی جاتی ہیں درجنوں دلائل نہیں جلدوں کی جلدیں لکھ دی جاتی ہیں اس کے اندر ایسی مہارت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اوپر دنوں کے اعتبار سے دوران تدریس درست دیے جا سکتے ہیں کسی ایک فقی فروعی مسئلے کے اوپر جس میں علماء کا اختراف ہے اس کے برعکس کیفیت یہ ہے کہ وہ مسائل جو اساتد یہاں پر ہل رہے ہیں کون ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ جو جانتے ہیں کہ بھائی سوشل سائنسز میں کیا خرابی ہے وہ کیا اس کے اندر کہاں پہ کفر جو ہے وہ آپ کے عقیدے کے اندر شامل کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو فلاسفی کا جو پورا شعبہ آپ کے یونیورسٹیز میں موجود ہوتا ہے جو جڑ سے ایمان کو ہلا دیتا ہے جو امبیا سے ایمان کو وہیں سے ایمان کو ہٹا دیتا ہے جنہوں نے کبھی اس شعبے کو علمی طور پہ ڈھانے کے لیے کام کیا ہو درائل سے ثابت کیا ہو کہ اس کے اندر کیا دجل ہے جس جنہوں نے اسلامی بینک کاری کے اندر موجود گندگیوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہو اور واضح کیا ہو کہ یہ وہی سود ہے نہ صرف سود ہے بلکہ عملاً وہ پورا عقیدہ اختیار کرتے ہوئے سود ہے کہ جو سرمایہ دار نظام کا گندہ عقیدہ ہے تو یہ سارے موضوع اسی طرح خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے جو اس طرح توجہ ہونی چاہیے جس طرح لوگوں کو وقف ہونا چاہیے وہ تحال کام نہیں ہو سکا موضوع دعوت میں یہ ایک بڑا انحراف ہے کہ جو ہمارے معاشروں کے اندر آیا ہے اور جس کے تباہ کن نتائج ہم بطور امت سہ رہے ہیں بطور امت سہ رہے ہیں کہ اصل میدان چھوٹا ہوا اور فروئی میدانوں کے اوپر کوئی کام کرنے کے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس افواج موجود ہیں کہ جو کام کر رہی ہیں جو امت کو مزید توڑنے کا اور امت کو مزید حصوں میں تقسیم کرنے کا باعث بن رہی ہیں تو پیارے بھائیوں یہاں پہ آج کی بات کو روکتے ہیں مقصود اس بنیادی نقطے کی طرح مقصود کسی کی تنخیص نہیں ہم خود ایک زوال پذیر امت کا جز ہے اور ہم اس سے نہ کچھ جدا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں جو کچھ ہیں اللہ کی تائید کے بعد اسی امت کی محبتوں اور اسی امت کی نصرت کی وجہ سے ہیں لیکن اسی حرص اور اسی محبت کی وجہ سے جو امت کی خیر خواہی کی حرص ہے وہی مجبور کرتی ہے کہ انسان ان باتوں کو یا ان موضوعات کو کھولے اور جو کمزوریاں ہماری صفوں میں ہیں وہ ہماری ہی صفحیں ہیں یہ بھی انہیں کی صفحیں ہیں جو امت کی اور وہ صفحیں بھی ہماری صفحیں ان کے اوپر کچھ بات کی جائے اور اس کی جذبے سے بات کی جائے تاکہ ہم اپنی ان کمزوریوں کو مل بیٹھ کر دور کرنے کی کوشش کریں اور امت کے دوبارہ عروج کا جو سفر ہے اور اس دین کے احیاء کا جو سفر ہے اس انفرادی و اجتماعی سطح پہ اس کو بہتر انداز سے آگے کے لیے ترتیب دے سکیں تو موضوع ابھی جاری ہے ہم نے کہا ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا موضوع دعوت کی تبدیلی کے ذیل میں کہ ایک تبدیلی یہ ہے کہ دین کے اصولی امور کو چھوڑ کے دین کے فروعی امور کو موضوع دعوت بنا لیا جائے اور عقائد کو چھوڑ کے ایمانیات کو چھوڑ کے فروئی فقی مسائل کو دعوت کا بنیادی اساس بنا لیا جائے محور بنا لیا جائے اور آپس کی بلا و برا کا پیمانہ بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس غلطی کا ادراک کرنے اور اس سے باہر نکلنے کی توفیق دیں اور اس موضوع کا بقیہ اعضاء اگلی نشست میں مکمل کرنے کی توفیق دیں صُبح اللہ حمل کے نشید اللہ